اے آمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دیوا اور کونوہے تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹو ہے تک پاؤ نون غونہ دیوا اور اگر تمہیں نہانی کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت سے آیا اے تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پان نہ پایا مٹی سے تیمم کرو تو اپنی منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو اللہ ناؤ چاہتا کہ تم پر کچھ تنگ رکھے ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نم تم پر پوری کر دے کے کہیں تم احسان مانو